یا سی یا مستفیٰ یا سیدی یا یا یا مستفیٰ سدرا قدم قرآن ابا رحمت بدن خوشبو قبا اہلن و سہنن مرحبا یا سیدی یا مستفیٰ یا سیدی یا مستفیٰ کملی تیری پرچم بنی تیری موسم بنی اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی مردے مسیحا ہو گئے پتھر پپیہ ہو گئے مردے مسیحا ہو گئے پتھر پپیحا ہو گئے تعظیم نے بڑھ کر کہا اہلن و مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ یا سیدی یا مستفیٰ رحمت تری مانی گئی ظالم کی سلطانی گئی تہذیب کے گھر کی طرف تاریخ انسانی گئی اس پار سے اس پار تک فردوس کے بازار تک اس پار سے اس پار تک فردوس کے بازار تک سکہ چلے گا اب تیرا سہلن و مرحبا مرحبہ یا سیدی یا مستفیٰ یا سیدی یا مصطفیٰ پائے مبارک کے نشاں سنگے بنائے کنفکا رفتار سے لپٹی ہوئی نبز زمین و آسماں ہر عہد ہے مسند تری جاری رہے آمد تیری ہر عہد ہے مسند تری جاری رہے آمد تیری آ میرے ہجرے میں آ اہلن و مرحبا یا سیدی یا مستفیٰ یا سیدی یا مستفیٰ اے وار سے علم تو سر حق بن کر کھلا ہر ایک بہار اس کی ہوئی جو تیرے کانٹوں میں تلا اٹھی جدھر تیری نظر کھل کھل گئے سینوں میں در اٹھی جدھر تیری نظر کھل کھل گئے سینوں میں در ہر در پہ ہے لکھا ہوا آہلن و سہلن مرحبا یا سیدی یا مصطفی یا سیدی یا مستفیٰ جب مجھ پہ تایا کرے ہر سانس اترایا کرے جب مجھ پہ تو سایہ کرے ہر سانس اترایا کرے مر جاؤں تو مرقد میں بھی اے کاش تو آیا کرے رکھتا رہوں آ مال میں گن گن کے تیری آہٹیں رکھتا رہوں آ مال میں گن گن کے تیری آہٹیں ہوٹوں پہ ہو بس ایک سدا آلن و سہلن یا سیدی مزبعد. یا مصطفیٰ یا, <قبار> یا سیدی یا مصطفیٰ سدرا قدم قرآن رحمت بدن خوشبو قبا سدرا قدم قرآن رحمت بدن خوشبو قبا اہلن و سہلن یا سیدی یا مصطفیٰ یا سی یا مستعفی یا سیدی یا مستعفی یا سدی یا مستفیٰ یا سیدی یا مستعفی میرا مستعفی Mustafa, I Mustafa, I Mustafa.